کالہ سبحان فلا تنفسما قرت آئین جزا ما کانو دنیا ہمارے سامنے ہے اور خوبصورت ہے میٹھی ہے ہری بھری ہے لیکن دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اچھا اچھا آدمی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دنیا کے مال و دولت دنیا کی زیب و زینت ایک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے دنیا کا وجود اس کی خوبصورتی اس کی زینت جتنی زیادہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان اس کی طرف جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالی سے دوری کا امکان اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے اور آج دنیا ہمارے سامنے ہے اور بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن جتنا وجود دنیا کا یقینی ہے اس سے زیادہ اس کی فنا اس کا ختم ہونا یقینی ہے آخرت بہت دور دکھائی دیتی ہے اور وہ ایسے دکھائی دیتی نہیں ہے نہ جنت دکھائی دیتی ہے نہ جہنم دکھائی دیتی ہے نہ قیامت کا میدان ہمارے سامنے ہے نہ فرشتے ہمارے سامنے ہیں نہ آخرت کی ترازو میزان دور دور تک دیکھنے سے کسی کو دکھائی دیتی ہے لیکن آخرت آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے لیکن ہمارا آخرت کو نہ دیکھ پانا ہمارا قیامت کے منظر کو سامنے نہ پانا قیامت کو روک نہیں سکتا ہے ایک دن انسان کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے جتنی زندگی یقینی ہے اس سے زیادہ یقینی موت ہے کیونکہ آدمی صحت مند ہو بیمار ہو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو یا غریب ہو ڈاکٹر ہو مریض موت یقینی ہے اور موت کے بعد انسان چاہے یا نہ چاہے آخرت میں پہنچا دیا جاتا ہے دنیا دار العمل ہے موقع کا مقام ہے دنیا میں آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے اگر وہ جنتی اللہ کے نزدیک ہے تو اور کوشش کر کے وہ جنت میں اور اونچا مقام پا سکتا ہے لیکن جیسی آدمی کو موت آ جاتی ہے چاہے وہ کتنا ہی مطالبہ کیوں نہ کرے اس سے وہ سارے موقع چھین لیے جاتے ہیں جو مغفرت اور نجات کے اس کے پاس کچھ موقع نہیں رہتا ہے اتنا بھی وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے سکے وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے موت انسان سے سارے مواقع کو چھین لیتی ہے لیکن دنیا دنیا میں زندگی میں سارے مواقع انسان کے سامنے ہونے کے باوجود دنیا کی زیب و زینت انسان کو ان مواقع کے سلسلے میں حرکت میں آنے سے غفلت میں ڈالے رکھتی ہے کتنی عجیب بات ہے آپ سوچیں موت کے بعد آدمی تمنا کر رہا ہے کچھ تو کروں کہ نجات ہو جائے میری کچھ تو کروں کہ میری جنت بنے وہاں تمنا کر رہا ہے ربنا و سمعنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا اب ہم کو واپس لوٹا وہاں تمنا ہے لیکن موقع نہیں ہے اور یا موقع ہے لیکن غفلت ہے ہر لمحہ موقع ہے ایک آدمی کو اگر موت آ جائے اور بتا دیا جائے کہ تو جہنمی ہے اس کے لیے اس کے لیے دو تین سیکنڈ بھی کتنے قیمتی ہیں اگر اس کو پانچ سیکنڈ دے دیے جائیں جا دنیا میں کیا کرے گا آپ بتائیے کھانا کھائے گا کپڑے خریدے گا مال و دولت جمع کرے گا کیا کرے گا پانچ سیکنڈ اس کو مل گئے پانچ سیکنڈ میں وہ کیا کرے گا واقعی اقل مند ہے اللہ میں نے بہت گنا کیا مجھ کو معاف کر دے میں تیرے دین پر راضی ہوں پانچ سیکنڈ کا پہلے توبہ سے اور اقرار ایمان سے اس کی نجات ہو پانچ سیکنڈ کیا آج ہمارے پاس پانچ سیکنڈ نہیں ہے وہ پانچ سیکنڈ کتنے لوگ آج دنیا سے جا چکے ہیں آج صبح میں تھے آج ابھی نہیں ہو ہے کہ نہیں کتنے لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں اللہ بہتر جانتا ہے آج صبح اٹھے नहाए دھوئے کنگھی کی اور اچھے سے ایک دم فریش ہوئے سینٹ اتر جو بھی لگانا تھا لگایا جوتے پہنے ٹوپ یہ وہ سب کر کے گھر سے باہر نکلے گھر نہیں پہنچے وہ لوگ آج ایسا کئی کئی بستیوں میں ہوا ہوگا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج اپنی موت ہے لیکن آج موت ہو گئی ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کو اچانک موت آئی ہوگی پانچ سیکنڈ پہلے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں کتنے لوگ ہوں گے اسے اگر اس کو پانچ سیکنڈ پہلے है معلوم ہو جاتا کہ میری موت ہے پانچ سیکنڈ کے بعد اور میں جہنمی ہوں اگر اس کو معلوم ہو جاتا پانچ سیکنڈ پہلے وہ آدمی بتائیے کیا کرتا ہے اب سے پانچ سیکنڈ بعد ہر آدمی کے پانچ سیکنڈ بعد کا اس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے لیکن پھر بھی ایک آدمی اب تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے ہاں بالکل لیکن پانچ گھنٹے بعد یہی جو اس وقت احساس ہے پانچ گھنٹے بعد وہ ختم ہو جائے گا یہ دنیا دنیا ایسی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا جب انہوں نے کہا نہ پتا ہم والا ہم والا و سع وسا کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آدمی کے کیفیات ایک دم اعلی ہو جائیں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ آدمی غفلت میں چلا جائے گا یہ حالت کبھی کبھی پیش آئے گی ہمیشہ ہر وقت ہو ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی اس بات پر اس کو فکر ہو کہ میں مر سکتا ہوں اور میں نے موت کی کیا تیاری کی ہے اگر واقعی ہر دن اس کا اسپیکر کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ آدمی وہ آدمی اس دن کے لیے تیاری کر رہا ہے جو ایک دن آنے والا ہے کیونکہ فکر حرکت پیدا کرتی ہے اور بے فکری عمل سے روک دیتی ہے بے فکری ایمان کو کمزور کرتی ہے بے فکری کی چادر جب آدمی اوڑ کے سو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو اچک لیتا ہے دنیا اپنی طرف اس کو کھینچ لیتی ہے اور آدمی کی دینداری دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہے فکر پیدا کرنے والا محرک کیا ہے آخرت جنت جہنم کا خیال اس کا استہوار قیامت کا منظر موت کوئی آدمی جنت کو مانے نہ مانے موت کو مانتا ہے موت آنے والی ہے اور کب آنے والی معلوم نہیں آدمی موت سے بچ نہیں سکتا ہے لیکن موت کے بعد کے انجام سے بچ سکتا ہے جو برا انجام موت کے بعد ہے موت سے چاہو نہیں چاہو نبی ہے نبی کو بھی موت آنا ہے کل الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چٹنا ہے اِنَّكَ مَيِّت مَيِّتون. اے نبی کا بھی میت ہو آپ کو بھی موت آنی ہے وہ انتون اور آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی موت آنا ہے موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ نے بھیجا ملک الموت کو اور انسانی شکل میں آئے کہا ہے موسا تیار ہو جا مرنے کے لیے ان کو لگا کوئی آدمی ہے دھمکی دے رہا ہے انہوں نے مارا اس کو دور سے اب وہ تھا فرشتہ لیکن فرشتے کو مارا نبی نے وہ بھی کون موسا سلام نبوت سے پہلے کمارے تو ویسے ہی مر گیا تھا مر گیا فرشتے کو مارا آنکھ باہر نکل آئی انسانی حالت میں ہے انسان پہ وہی گزرے گا جو انسان پہ گزرتا ہے فرشتہ اللہ کے پاس گیا اللہ اللہ نے واپس بھیجا اب جا کے بتاؤ کہ اے موسا کسی بھی بیل یا جانور کے اوپر ہاتھ رکھو اس جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آ جائے جتنا چاہے جی لو ایک دن موت ہے تمہاری مرضی چاہیے جینا ہے جیو لیکن پھر موت ہے اللہ میں تج سے راضی ہوں یعنی اللہ جب چاہے میں تیار ہوں شروع میں معلوم نہیں تھا اب معلوم بڑا اچھا ایسا ہے کہ فرشتہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے بڑی سے بڑی شخصیت ہے موت ہے کہ نہیں اس کو موت ہے نبی کو بھی موت ہے ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت سے فرار نہیں ہے دنیا سے محبت موت سے بچا سکتی ہے میرے کو بہت محبت ہے دنیا سے میرے کو رہنا ہے یہاں پہ رہنا ہے تیری تمنا الگ ہے ٹائم الگ ہے تیرا ٹائم تیری تمنا سے تیری چاہت سے بدل نہیں سکتا ہے وہ تے میرے بچے ہیں بیوی ہے میرے کام کو چٹکے ہوئے ہیں میرے کو ہاتھ کرنا ہے ٹائم ہو گیا تمہارا چلو موت سے آدمی نہیں بھاگ سکتا ہے ہاں موت کے بعد کا جو انجام ہے برا انجام آدمی اس سے بچ سکتا ہے جو زندگی ملی ہے موت سے بھاگنے کے لیے نہیں ملی موت کے بعد کے برے انجام سے بھاگنے کے لیے ملی ہے و نفس ماں قدمت غد یادین امنتقل اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ول نفس ماں قدمت غد اور ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے وہ کل آ کے رہ گئے کوئی آدمی سورج کا نکلنا روک سکتا ہے کل صبح نہیں ہو اس لیے کہ کل میرا پھانسی کا دن ہے کل نہیں ہونا چاہیے گھڑی پیچھے کر لیا چلے گا وہ اپنی گھڑی پیچھے کرے گا اللہ کا وقت نہیں بدل سکتا ہوں. اللہ کا وقت برابر چل رہا ہے مسلسل چاہے آدمی سویا رہے چاہے آدمی غافل ہو جائے چاہے آدمی دنیا کی ساری گھڑیاں بند کر دے ٹائم نہیں روک سکتا گھڑی ٹائم کو روکتی نہیں ٹائم کو بتاتی ہے ٹائم آ رہا ہے ہر لمحہ ہمارا ہمیں سے ہر آدمی اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہے بھاگ نہیں سکتا اتنا عجیب ہے بھاگ ہی نہیں سکتا اس سے اس کو آگے نہیں کر سکتا اس کو پیچھے نہیں کر سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا جانا ہی جانا ہے اس کو اور عجیب بات یہ ہے کہ موت خاتمہ نہیں ہے موت ابتدا ہے اگر وہ خاتمہ ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے وقت اور موقع کا خاتمہ ہے اپنے آپ کو جان سے بچانے کے لیے تم کو اتنا ٹائم دیا ہے موت اس ٹائم کا خاتمہ ہے جان سے بچنا چاہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹائم لے لے اس میں بچ اللہ نے ہم کو ٹائم دیا ہے پھر آدمی اس کو اگر کھیل کود میں تماشوں میں اگر برباد کر دے پھر موت آ جائے اس کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہ اب سرنا فرض اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو اللہ واپس بھیج دے اب ہم کو یقین آ گیا اب ہم کو یقین آ گیا دیکھیے عجیب بات یہ ہے موت کے بعد کا یقین نفع نہیں دے گا ایمان لا رہا ہوں میں نہیں یقین آ گیا کوئی بات نہیں ہے وہ آنا چاہیے تھا دنیا میں آنا چاہیے تھا یہاں کچھ فائدہ نہیں تو سب دیکھ لیا اب سر نہ ہو سمے تو دیکھا سنا اب کیا یقین لاتا ہے اللہ ابلغئی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں منخشی اور رحمان ابلغئی جو رحمان سے ڈرتا رہا دیکھے وہ موقع تھا تیرے بھی. تجھ کو دنیا دکھتی تھی ماں دولت بڑی بڑی عمارتیں گاڑی جائیداد احباب بیوی بچے کھیل تماشے تجارتیں وہ سب تیرے سامنے تھا سب دکھتا تھا اللہ نہیں دکھتا تھا تبھی تبھی قیامت نہیں دکھتی تھی فرشتے نہیں دکھتے تھے اس وقت اگر تجھ کو یقین ہوتا اور اپنی زندگی اس یقین کے تابع کرتا اب بچ جاتا ہے اب بچ جاتا ہے وہاں تو انہی میں کو دیکھنے میں مگن رہا کہ میرا گھر کتنا اچھا رنگ روغن میرے گھر میں فرنیچر میرا مال و دولت میرے بیوی بچے انہیں کو دیکھنے میں تو مگن رہا اپنے آپ کو تو نے انہی میں کھپا دیا تیرے لیے تھی کیا, کیا تو نے سب کچھ کیا تیرے لیے کیا, کیا؟ تاکہ گھر کو مزعین کیا اپنی قبر کو قبر کا سوچا کہ نہیں تھی قبر کا کیا سوچا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ کہ فرمانا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا آپ بتائیے یعنی اس سے اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو جو بھی لیٹے ہوئے ہیں سب اپنی اپنی قبروں میں ہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہر ایمان والے کی مفرت فرمائے اس دن کی تیاری کے لیے ہم کو آج وقت ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعلفی الحمد قرۃ جزا ام بیما کا میا ملون کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے یہ بدلا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں. ایسی ایسی نعمتیں کہ انسان کا تصور بھی اس کو نہیں ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں آدمی سوچتا ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے تو انسان کا تصور ہمیشہ دنیا سے بہتر ہوگا کتنی چیزیں آدمی ہوتا, کاش کیسا ہوتا ہے تو مطلب یہ کاش زیادہ اچھا ہے اور موجود جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو انسان کا جو امیجنیشن ہے اس کا جو تصور ہے وہ موجودہ دنیا سے بہتر ہے اور موجودہ دنیا اس کے تصور سے کم تر ہے اور جنت انسان کے تصور سے اعلی ہے انسان بہترین سے بہترین تصور کرے جنت اس کے تصور سے کئی گنا بہتر ہے فلا منفسن کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی का کا کیا سامان ہم نے اس کے रखा تیار کر کے رکھا ہے یعنی تیار کر کے رکھ دیا ہے یہ بھی نہیں آؤ تیامت کے دن تمہارے حساب سے بنائیں گے بلکہ ابھی سب بن کے تیار ریڈی ایک دم شو ہوتے ہیں جنت میں رحمداد میں کا دروازے کھولے جاتے ہیں جنت کی जन्नत की। मेराज की रात अल्लाह के नबी से कहां गए थे जन्नत में जन्नत है दिखती नहीं देखी तो कौन रुकेगा अगर जन्नत दिख जाए तो आदमी यहां मजनून हो जाएगा अच्छा है नहीं दिखती पागल हो जाएगा आदमी कभी देखा ही नहीं अब देखी कितने लोग हैं اچانک کوئی آدمی آ बोले بولے آپ کو پچاس کروڑ کا انعام ملا ہے آپ بھی سکتے میں رہ گا ہے اس کا نام بول جائے گا اپنا اس کا دل اس عدد کے سفر گننے میں ہی مجنون ہو جائے گا پچاس کروڑ کتنے رہتے ہیں کتنے زیرو آتے ذرا بتاؤ میرے کو اس کو گنتی آتی نہیں کیونکہ بعض اوقات انسان کو اللہ نے بنایا اس وہ ایک حد تک ہی خوشی برداشت کر سکتا ہے دنیا میں اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن جنتیوں سے جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی اے جنتیوں ڈر جائیں گے نکال رہے تو نہیں ہم کو باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایران کرے گا اے جنتی وہ ڈر جائیں گے کہ کہیں ہم کو نکالا تو نہیں جا رہا یہاں سے جہنمیوں کو کہا جائے گا اے جہنم والوں یا النا وہ اس عذاب میں ہوں گے ان کو امید پیدا ہوگی شاید کہ ہم کو نکالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا اب موت نہیں اب موت نہیں جو جہاں وہی رہے گا اب ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی اس وقت میں کہ اگر اللہ کی طرف سے طے نہیں ہو چکا ہوتا کہ ان کو موت نہیں ہے تو اس خوشی کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں اتنی خوشی ہے موت نہیں اتنی اچھی جنت اور اس میں ہمیشہ موت نہیں مر گیا آدمی لیکن چونکہ اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا موت نہیں تو وہ خوشی وہ برداشت کر پائیں گے سوچیں کتنی خوشی ہوگی جنتیوں کو تو دنیا میں وہ برداشت نہیں ہو سکتا دکھائی نہیں دے جنت لیکن ہے ہے وہ للمتقین اللہ نے فرمایا متقین کے لیے وہ تیار کر کے رکھی گئی جنت ہے اس وقت میں جنت موجود ہے اپنی تمام زینتوں کے ساتھ سارے لباس سارے کھانے ہوریں. ہور بولے تو بہت خوش ہوتی پبلی ہور دور ہے لیکن ہور رہے اچھا ساری نعمت سے اللہ کا دیدار اللہ کا دید اللہ کے ربا صالقین کی ملاقات آپ سوچئے کتنے اللہ کے ولی جن کی تمنا آدمی کے دل میں ہے صحابہ اللہ کے نبی علیہ سلاۃ والسلام کتنے انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دنیا میں کبھی دیکھا نہیں کیسے دیکھتے تھے کیا معلوم ہاں ٹھیک ہے حدیث میں تو پڑھا لیکن دیکھا نہیں روق اور مشاہدے میں فرق ہوتا ہے جنت میں صاحب ہوں گے اور جنت میں جنت والے ملیں گے انبیاء سے ملاقات ہوگی صحابہ سے ملاقات ہوگی کس کس سے ملاقات ہوگی نچلے درجے والوں کی اوپر والوں سے ملاقات ہوگی اسی لیے آپ نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول اسلب کفل جن کا خدمت کرتے تھے کہا مانگ کیا مانگتا چاہیے مجھ سے کچھ مطالبہ ہے کیونکہ خادم خدمت کر رہے ہیں تو کچھ یعنی آپ کو لگا کہ کچھ چاہیے ان کو کہا کیا چاہیے بتاؤ وہ بولے میرے کو ٹائم دو ٹھیک ہے ٹائم دے پھر بعد میں پوچھا کہا کیا چاہیے بتاؤ بتایا نہیں تو کہ اللہ کے رسول مجھ کو جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے کہا تجھ کو یہ یہ چیز کیسے یہ کیوں مانگا میں نے سوچا دنیا میں دنیا کتنی بھی کیسی بھی ہو ایک دن تو ختم ہونے والی موت آنی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہی مانگ کہ آخرت میں آپ کا جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے بہت عقل مند ہے یا اگر کسی سے کہا جائے کیا چاہیے تو دنیا پر بلڈنگ کھانے لباس موٹر پکی دنیا کی چیزیں افانی اور موت آنی ہے کہ آپ کا ساتھ چاہیے دیکھیں ساتھ ملے گا جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابی کیا مطلب صرف جنت میں جانا ہے بولے جنت میں تو عبادت کر کے سب جانے والے ہیں آپ کا ساتھ چاہیے ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول آپ جنت میں جاؤ گے اور آپ تو انبیاء سب اونچے مرتبے پر ہو گئے اور اگر ہم گئے بھی تو ہم تو نیچے درجے میں ہوں گے تو آپ سے تو ہمارا جنت میں جا کے بھی آپ کو نہیں پائے تو کیا پائے گا آپ نے فرمایا انت تمام احب تھا تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے تو جنت میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تو کیا ہے سب کی ملاقات وہاں ہوگی سوچئے صحبت ملاقات کیا ہوگا پہ؟ اور ایک نبی سے مل رہے ہیں وہاں پہ کتنے نبی ہیں کتنے اللہ والے کتنے صحابہ کتنے نیک امام بخاری اور کیا امام ابو کئی سے بڑے بڑے علماء آپ سوچئے جنت میں کیا مزہ آئے گا آدمی اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ملاقات کر رہے ہیں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے سلام ایک دوسرے کو کر رہے ہیں آپس میں محبت ہے کیا بات ہوگی وہاں پہ وہ جنت ابھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے میراج کی رات میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں جو بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کو سنبھال رہے ہیں ہے ابھی اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح جنت کے جو پیڑ ہیں ان سے چرتی چگتی رہتی ہے تو آدمی مرا اور جنت میں اس کی روح چلی جاتی ہے کیسا ہوتا ہے ویس الکانی روح کل روح من امربی وما اوتی تم من علم اللہ <قَلِينًا> کلی رو لوگ آپ سے نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے روح کے معاملات کو ہم جانتے ہیں نہیں قبر سے اس کا کیا تعلق ہے جنت میں کیسا ہے اور کیسا کیا ہے ہم نہیں جانتے اس کو اب نے کئی یہی بات کہی کتاب روک اور علماء نے بتایا اس کو تو اس جنت کے لیے آج ہم کو موقع ملا ہے آنے کا جنت میں کرو کوشش اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے یہ جنت ہے اور جو بتایا ہے وہ تو بتایا ہے جو بتایا اتنا ہی ہے نہیں اتنا ہی بتایا جس کو سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی بتایا گیا ہے جس کو دنیا میں سمجھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ بتایا نہیں ہے فلا منفسن ماں اخن من قرتی جزا امبیما کا نومل قرآن کے الفاظ آپ دیکھیے جنت میں کوئی نفس جانتا نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا آنکھوں کی ٹھنڈک کا دیکھ کے آڈی ہو جائیں گی عرب میں آخی ٹھنڈی ہونا کیوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چیز کو اچھی چیز کو دیکھے تو اس کا دل خوشی سے سما نہیں پاتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی سے آخوں سے پانی نکل آتا ہے آسو نکلنے لگتے ہیں اور جب ہوا لگتی ہے آنکھ کو آسو کے ساتھ میں تو آنکھ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ٹھنڈا تو عربی میں ایسا بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اتنی خوشی آدمی کو ہو جائے کہ خوشی سے اس کا دل اس خوشی کو کنٹین نہیں کر پائے اور آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے خوشی کے آنسو اتنا خوش ہو جائے آدمی یہ آنکھوں کی ٹھنڈ اتنا خوش ہوگا یعنی حد آدمی کی خوشی کی اتنی خوشی فلاں قرت آیو کیا ہے یہ جزا امبیما خان بہت محنت کر کے آئے ہیں یہ بگلا ہے ان کے اعمال کا جن کا وہ اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعباد الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے اعددت تیار کر کے رکھ دینا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْسُ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْسُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْحَرَ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کون سے بندوں کے لیے نیک بندوں کے لیے وہ سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جسے کسی کان نے سنا نہیں بلکہ کسی بشر کے دل پر اس کا گمان اور خیال بھی نہیں گزرا امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا ہو سوچ بھی نہیں سکتا ایسا اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے تو سوچتا ہے تجھ کو یہ چاہیے وہ چاہیے تو جو سوچ نہیں سکتا وہ بھی نعمت ہے تیرے لیے اتنی نعمتیں ہیں سرپرائز گفٹ تعجب کرا سبھی جنت ایسا یہ تو سب معلوم تھا ہم کو ایسا رے بہت کچھ ہے وہاں پہ جو نہیں معلوم تیرے کو کہاں جائے گا دیکھے گا ہو کیا جنت ہے بڑی بڑی عمارتیں نور ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ایک دم خوشی خوشی سب خوش بتائیے سب خوش ایک اور خوشی ہے سب خوش یہ خود ہی خوشی ہے گھر میں آپ یہ گھر والا باپ ہے گھر میں بچوں کو عید کے لیے کچھ لایا کسی کو کچھ لایا سب دیا اور سب وہ لے کے جب خوش ہوتے ہیں سب کو دیکھتا خوش تو یہ بھی خوش ہو جاتا ہے ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے سارے ایمان والے خوش جو بھی جنت میں جا آپ دیکھ, جانب دیکھ جانب جنت کتنی اچھی ہے ہر ایک, ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی خوش ہوں گے کتنا خوشی کی چیز ہے کتنا خوش ہوں گے بشر بشر اس کا خیال بھی نہیں گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ہما کم اللہ ہاں اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے امام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر فرمانے کا مطلب یہ ہے جتنا بتایا اتنا ہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے علا... یہ تو وہ جو بتایا... بتایا ہے جتنا آیا ہے قرآن میں اور حدیث میں وہ تو وہ جو بتایا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے بلحم افلاحم اللہ علیہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو بتایا بھی نہیں کسی کو اللہ نے کیا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے اور وقال ابو ہر ابو ہر رضی اللہ تو نے آیت پڑھی اس کے بعد میں کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے یہ بدلا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہم کو ملا ہے جنت کے لیے اور کتنا افسوس ہو کہ آدمی اتنا وقت ملنے کے بعد ایسا گولڈن اپنے ہاتھ سے برباد کر دے اور جہنمی ہو جائے یعنی اتنا اچھا موقع ملا ہے اللہ کی دیدار کا موقع جنت کی نعمتوں کا موقع اولیاء صالحین انبیاء کی رفاقت کا موقع اتنا اچھا موقع خوشی کا موقع ایسی خوشی جو کبھی کم نہ ہو بلکہ بڑھتی چلی جائے ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو ایسی رات جس میں فکر نہ ہو غم نہ ہو ایسی کوئی دنیا آپ تصور کر سکتے دنیا میں سب ملنے کے بعد فکریں بڑھ جاتی ہیں کم نہیں ہوتی جسے آدمی کے گھر میں کچھ نہیں ہے دروازہ کھلا رکھ کے سو رہا ہو اب آ گیا لاک بیک لگا کہ تیجوری ہاں چا بھی اور تھوڑا بھی کھڑ ہوا اور غریب آدمی کھڑ کھڑ دیا چاہ لے کے جائے گا کوئی آئے گا کیا ہے اپنے پاس ایمان تو چھین کے نہیں لے جائے گا اور ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا اللہ کتنا بڑا احسان ہے ورنہ آدمی سوچے میرا ایمان کدھر گیا یہ جیب تھی یہاں دیکھ رہا ہوں ارے ایمان گیا مرے. اللہ کا احسان آدمی سے کوئی اس کا ایمان نہیں چھین سکتا ہے آدمی خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اپنا ایمان انسان خود برباد کرتا ہے اپنی دینداری کو خود اپنے ہاتھوں آدمی آگ لگاتا ہے یہ ہمارا موقع ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک ایک دن آ رہا سورج نکل رہا ڈوبرا نکل رہا ڈوبرا اپنے آپ کو ہم جنتی بنا رہے جانبی بنا رہے ہمارے ہاتھوں میں ہی اسی لیے اللہ نے کیا برما یہ تمہاری کمائی ہے یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے ایک انسان اپنے آپ کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے نفس ما قدمت اللہ سے ڈرو اللہ قبیر اللہ کو بہت خبر ہے اچھی طرح خبر ہے تم کیا کر رہے اللہ کو ہمارے امان کی خبر ہے لیکن اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں جو تجھ کو کرنا ہے کر جنتی بننا ہے جنتی بن جانو میں بننا جانو میں تیری چوائس ہے تیری چوائس ہے ہم کیا چنتے ہیں صرف اپنے ارادے سے نہیں اپنی زندگی سے ہم چنتے ہیں بننا صرف تمناؤں پہ ہوتا کیا اہل کتاب کی تمنا نہیں تھی جنت میں جانے گی لئی سب امانی یہ کم ولا امانی یہ اہل کتاب ہی ولا یجید لہ مندون ولا نسیرہ نہ تمہاری تمنا پر ہیں نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ ہے تمناؤں سے نہیں ملتا ہے کچھ بھی ہے جو برائی کر کے آئے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا اور پھر اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا تو دنیا موقع ہے کس کے لیے اعمال کے لیے ایک دن میں آدمی کیا نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی ہے پورا دن گیا اس کا آخری کے پانچ سیکنڈ بچے ہیں توبہ نہیں کر سکتا لیکن کتنے لوگ ہیں ان کا دن نہ عبادات میں جاتا ہے نہ ہی کر پاتے ہیں اور ہر دن ہمارے خلاف یا تو ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے اللہ کے نبی صلاح میں خود فرمایا کل ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے فبائع ان او اموبی وہ <وازمتار> اپنے نفس کو اپنے آپ کو خرید لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے یعنی اپنے آپ کو خریدتا ہے جہنم سے بچانے کے اعتبار سے یا پھر اپنے آپ کو حالات کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے جہنم کے لائق بنا دیتا ہے ہم ہم ایمان والے ہیں ہم اللہ پر آخرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں ایک آدمی جو نہیں مان رہا ہے نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے نہ قرآن کو مانتا ہے نہ اسلام کو مانتا ہے اس کی زندگی میں ہماری زندگی میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں اس کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق ہونا چاہیے وہ ممتاز الم ایل مجرمون قیامت کے دن جو الگ ہونے والے ہیں وہ صرف نام کی بنیاد پر نہیں ہیں وہ ایمان و عمل کی بنیاد پر ہیں. اگر آج ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اعتبار سے الگ کرتے ہیں قیامت کے دن بھی الگ ہونا آسان ہو جائے گا اگر آج ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اپنے دین کے اعتبار سے اپنی زندگی کے اعتبار سے کل اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے من تشبہ بقوم بو منفا من ہو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے ان تمام احبابتا تو جس سے محبت کرتا ہے تجھے جو پسند ہے جو محبوب ہے انہیں کے ذات تو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا داروں کی محبت فاسقین کی محبت اللہ سے دور رہنے والوں کی محبت ہم کو انہی کے ساتھ کرتے ہیں ہماری زندگی میں دین کی کیا اہمیت ہے اس لیے اللہ ہم کو توفیقدہ فرمائے کہ ہم واقعی دین کے سلسلے میں سیریس ہو جائیں کیا کرنا ہے تاکہ آدمی کو جنت ملے بہت کچھ ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کچھ گنتی کے امال نہیں بتایا یہی کریں گے تو جنت میں جائیں گے ایک بڑا میدان ہے کہ ایک آدمی یہ نہیں کر سکتا وہ تو کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا کچھ اور کر سکتا ہے آج نہیں کیا کل کچھ اور کر سکتا ہے تو مواسم کے اعتبار سے مواقع کے اعتبار سے اتنی ساری نیکیاں ہیں کہ قیامت کے دن کوئی آدمی نہیں بول سکتا ہے اللہ انہیں کی تو بہت مشکل تھی نہیں کر پایا میں ٹھیک ہے دوسری نیکی نہیں تھی یہ کر سکتا تھا تو کیا اعمال ہے کچھ امال حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور بتائے ہیں کہ یہ اگر کرو گے جنت میں جاؤ گے کھلا آدمی یہ کرتا ہے جنت میں جائے گا کیا کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک انسان کو کرنا چاہیے آئیے ہم اختصار کے ساتھ میں اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ایمان اور اس ایمان کی تکمیل کے اعمال ایمان و عمل یہ جنت میں لے جائے گا خواب تمنا چاہتیں دعوے یہ جنت میں نہیں لے جائے گا جنت میں ایمان اور عمل جنت کے لیے کرائٹیریا کیا ہیں ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین لبین وعملوا امل لنو بہ و غُرَفًا جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو جنت میں محل عطا کریں گے اور ان محلوں میں بسائیں گے لنو بہ و نہم ہوتا ہے عربی زبان میں بسانا بسانا بسا دیں گے ان کو سیٹل ہو جاؤ یہاں پہ یہ نہیں تھوڑی دیر ٹھہرو اب واپس نکلنے گئے تم کو دیکھو جتنا ٹائم ہے پانچ منٹ دس منٹ آپ بتائیے جنت میں پانچ منٹ بھی کتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کہے گا آپ بس جاؤ سیٹل ہو جاؤ یہاں پہ جنت کے گور پن وہ بھی فٹ پاتھ پہ نہیں جنت کے فٹ پاتھ پہ بھی کسی کو جگہ ملی تو بہت خوش बल्कि किसी को بلکہ کسی کو جنت کے دروازے میں बस تو ملے گا بس بابا اتنا بھی ملا بہت, بہت ہو گیا آپ لوگوں سے تو بچے نا جنت کے دروازے پہ بٹھا ہاں ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کے رکھواری چوکی داری جو بھی کرنا ہے کرتا ہوں میں اندر جاگ جاگ کے دیکھتا ہوں وہ بھی میرے لیے بہت ہو گیا ہے اسی لیے ایک جنتی جو ہوگا آخری جنتی باہر نکلے گا اس کو پیڑ دیکھے گا بولے اللہ وہاں میرے کو بھیجنا اللہ کہے گا اور نہیں مانگے گا کچھ مانگے گا تو نہیں اللہ نہیں مانگوں میں ٹھیک ہے جا اس پیڑ کے پورے پی, اور پیڑ دکھے گا اس کو بولے اللہ وہاں وہاں پہنچا دے اب نہیں مانگوں گا پکا پھر وہاں اللہ اس کو بھیجے گا وہاں سے دکھے گا کہ جگہ دکھا پانی دکھائی دے گا اللہ ادھر وہ پیڑ ہے اس کے نیچے پانی بھی وہاں جانا چاہتا ہوں جنت کا دروازہ دیکھے اللہ جنت کے دروازے پہ پہنچا دے جنت کے دروازے پہ جائے گا لمبی روایت ہے مسلم نے امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے جب دروازے پہ جائے گا اندر سب کی آواز سنائی دے گی اس کو جنت کی اور بہت اٹریکٹ ہوگا اس کو اللہ سے مانگے گا اللہ کہے گا ٹھیک ہے جا تجھ کو اتنا اور اس سے اتنا گناہ زیادہ دے دیا اللہ مزاق کرتا ہے میں مزاق نہیں کرتا ہوں. دنیا سے اتنا گنا دس گنا زیادہ اور وہ جنت میں جائے گا ایک آدمی کو جنت کے دروازے پر بھی اگر جگہ مل جائے بہت خوش قسمت ہے اللہ تعالی کہے گا جنت میں بس یہ محل تیرے لیے لے اور اتنا سب کچھ لے سب تیرا کبھی چھینے گا نہیں کوئی چھینے گا نہیں نہ میں نہ کوئی اور تیرے لیے یہ گفٹ لے اللہ کی طرف سے تو جو ایمان لائے اور نیک امال کرتے رہے ان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے محلوں میں بسائے گا تجری من تحت انہار خالدین اللہ تعالیٰ پرماتا ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی محل اور نہریں اور ایک دم اچھا سین دکھ رہا اچھا جنت اس کی اپنی جنت سے کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی کیا فرمایا نعم اجر العاملین عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا بدلہ ہے خواب دیکھنے والوں کے لیے نہیں عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلا ہے ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاج البی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی اعملہ من الجنہ من النار ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسا عمل بتائیے مجھ کو کوئی عمل بتائیے کہ جو جس کا میں اہتمام کروں اور وہ عمل مجھ کو جنت سے قریب کرے جہنم سے دور کرے مجھ کو کچھ عمل بتائی کال تحبد اللہ اللہ تشریف و بھی سیاح نمبر ایک تو اللہ کی عبادت کر وہ عمل یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے نمبر ایک جنت کی منیمم کرائیٹیریا یہ ہے اس کے بغیر اس کے بغیر جنت نہیں ہے اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ شریک مت کر وہ تقیم اسلح تھا وہ تصرک اور تو نماز ادا کر نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داروں سے اپنا رشتہ جوڑ سلا رحمی کر سلا رحمی کر بتا دیا کہتے ہیں فلم ادبرا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا بیما بھی آدمی جب پیٹ پھیر کے نکلا فلم ادبرا دبر کے معنی پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جانور کا سر ہوتا ہے اور پیچھے جہاں دم ہوتی ہے اس کو دبر بولتے ہیں پیٹھ فلم ادبرا جب وہ پیٹ پھیر کے چل دیا ارے بابا کو پیٹ نہیں دکھا سکتے نبی کو دکھا سکتے فَلَمَّ آج بھی کتنے لوگ ہیں نا داتا کے دربار میں گھر بار چھوڑ کے جانے کا اور پیٹ نہیں دکھانے کا پلٹتے وقت میں الٹا آنے کا اس سے وہ آدمی کیسے جا رہا ہے فلم میں صحابی صاحب کے جب پیٹ پھیر کے چلا گیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ دکھا کے جا رہا ہے وہ چلتا ہے اور یہاں جمن شاہ پاگل شاہ ننگے پیر ہولے بابا کیا ان کو پیٹ نہیں دکھا سکتا ہے تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے یہ شرک ہے اس طرح کی تعظیم یہ تو مسجد میں بھی نہیں کرتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ ان تمسک باور ہی دخل جتنا جس چیز کا اس کو اب حکم دیا گیا ہے اگر اس کو یہ مضبوطی سے تھامے رہے اگر اس نے اہتمام کیا جنت میں جائے گئے شرک نہ کرے اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے نماز کا اہتمام کرے زکات ادا کرے جس سے رشتہ جوڑنا چاہیے جوڑے اتنا کیا اگر برابر پکا جنت ایمان اور عمل اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آپ سوچی یہ آپ کو لگے گا چار ہی اور سب آ گیا عقیدہ آ گیا پورا شرک سے بچو صحیح عقیدہ رکھ بدنی آمال میں سب سے بڑی نماز مال فائنینشل اس میں کیا آ گیا اور مخلوق کے ساتھ تعلق میں بچا کیا آ گیا عقیدہ بدنی عمل مالی عمل اور مخلوق کا حق سب آپ نے بتا دیا گا اتنا پکڑ کے چلا جنت میں جائیں گے کیونکہ ان چار کا اہتمام اگر آدمی صحیح ڈنگ سے کر لے اس چار کے ذمن میں جتنے آتے ہیں وہ سب آسان ہو جاتے ہیں شرک ایک آدمی شرک سے بچے گا اللہ کی نصرت اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے نماز کا اہتمام کرے اللہ کی مدد ساتھ میں ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے مال کی زکات دے دے اگر اس کے مخلوق پہ رحم کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے صبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے سب کو برداشت کر کے لے کے چلنے کا جذبہ آ جاتا ہے اس کے اندر ادا جس سے رحم کے رشتے تیرے ہیں ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ان سے رشتہ جوڑے رکھے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب المان میں ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل ضروری ہے اس صحابی نے اس شخص نے آ کے آپ سے کیا پوچھا کچھ عمل بتائیے جو مجھ کو کیا کرے جنت سے قریب کرے جہان سے دور کرے معلوم ہوا کہ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے اور آپ نے بھی کیا کہا اگر جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے اگر اس نے اس کو پکڑ کے رہا اس کا اہتمام کیا جنت میں جائے گئے نبوی معاشرے میں جنت میں جانے کے لیے عمل کو آم طور سے لوگوں کو سمجھتا تھا کہ عمل کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے یہاں آج عہد نامہ لکھ کے قبر میں پھینک دیا اس کے گیا سیدھا جنت میں راکٹ کی جیسا فلاں پیر سید ہے فلاں کا دامن تھام لیا ہے ہم نے ان سے بیعت کر لی سیدھا جنت میں جانے والے کیوں صحابہ بیعت نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور آپ شرطیاں کہہ رہے ہیں یہ نہیں بول رہے گیا جنت میں ابھی آپ کہہ رہے ان تمسا قبیما او جس کا حکم اس کو ہوا ہے اگر اس نے اس کا اہتمام کیا تو جنت میں جائے گا کنڈیشنل ہے کنڈیشن پوری کی جنت میں جائے گا ان کے لیے ویسا تھا ہمارے لیے کیا ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا تھا سوچی کیسے ہاتھ ہوں گے وہ ایک صحابی نے بات کے دور میں کہا یہ ہاتھ دیکھا دیکھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے یعنی وہ آئی صرف بدل یاد میرا دیکھ سوچی ہاتھ ہوں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہوں گے لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا کہا جا رہا ہے ان تمسکا بما امر جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا اگر اس نے اس کو تھا میں رہا تو جنت میں جائے گا اور آج ہم لوگ انہیں ایسی چیزوں کو اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں ایک دم پرماننٹ جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو معلومہ ایمان اور عمل شرک سے بچنا عقیدے کی ستھرائی اللہ کی عبادت مخلوق کے ساتھ سلوک اور اپنے مال کے میں شریعت کا حق تسلیم کرنا اللہ کا حق تسلیم کرنا پکرا غربا کے لیے اپنے مال میں حق تسلیم کرنا اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہیں جو آدمی کو جنتی بناتی ہیں اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے جو حدیث میں نے بیان کی وہ مسلم کی حدیث ہے اب دو اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کا زندگی کے تمام مراحل میں اہتمام یہ نہیں رمضان آیا چلو اسلام کا مہینہ ہے بہت بڑا مہینہ ہے آدمی دیکھیے اب رمضان گیا آپ نمازوں میں دیکھیے لوگوں کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے لیے ایڈ دینا پڑے گا آپ یعنی پائلٹ کا کہاں گئے لوگ راستہ بھولے مسجد شفٹ ہوئی کیا ہوا وہ ماحول کہاں گئے وہ تلاق کہاں گئی وہ دعائیں وہ نمازیں وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا توبہ کرنا کیا ایک مہینے کے ساتھ خاص ہے موسمی دین زندگی کے تمام مراحل میں جوانی بڑھاپا رمضان غیر رمضان جمعہ غیر جمع ان تمام زندگی کے تمام معاملات میں جس جس مرحلے میں جس چیز کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے آدمی تمام زندگی کے ایام میں ان کو نبھاتا رہے یہ نہیں کسی ایک دن میں آج میں مسلمان پکا کل سے کچا امام صاحب عید کے دن فجر میں سلام پھیر کے جب پھرتے ہیں گا گئے لوگ سب گائے پہلی سب ہے وہ بھی مشکل سے یہاں سے کٹا ہوا یہاں سے کٹا ہوا بیچ میں گائے بیش میں پبلک باقی سب گئے کوئی پتا کہ باندھ وہاں پہ کوئی ڈیک لگانے گئے ہوا ہے اور جلدی اپنے کو میوزک لگانے کی ہے ڈم ڈھم پورے سب کو اٹھانے کا ہی دے نا دودھ لانے کے لیے اس کے لیے اس کے شیرخرما بنانے کے لیے سب کو اٹھانا ہے اپنے کو تو تین چار بجے سے پوری آوازیں شروع ہو جاتی کیا ہے ابھی ابھی ابھی گیا رمضان جا کے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تو رمضان اپنے ساتھ مسلمان کی دینداری بھی لے جاتا ہے یہ دینداری ہے سال بھر آدمی کا وہ رمضان تھا اس لیے کہ تو باقی رمضان جانے کے بعد دیندار باقی رہے لاء القوم روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ بعد کے دنوں میں بھی تمہارا تقوی باقی رہے لیکن اس نے کیا کہ اپنی دینداری کو رمضان کے ساتھ خاص کر لیا جیسے رمضان چلا گیا اس نے سمجھا چلو بابا اپنا قید کھانا گیا آرے شیطان چل جائیں گے کہا گیا تھا تو ایک مہینے بھر کے لیے چل آ جائیں گے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے چل دوست دوست کیا ہے بتائیں یعنی اس نبی کے دین کو جس نے اتنی قربانی کے ساتھ دین کی حفاظت کی امت تک دین کو پہنچایا ایک ایک بات اور ان صحابہ کی قربانیاں معودسین کی اہل علم کی قربانیاں وہ دین ہمارے سامنے موجود ہے لیکن عمل کہاں ہے عمل کہاں ہے عمل سے نتائج پیدا زندگی میں عمل ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات زندگی میں ہونا چاہیے آدمی پورے رمضان کی قصر عید کے دن نکالتا ہے بتاتا ہے اور لوگ راستے سے جاتے ان کو جانے کا موقع رمضان میں دیکھیں گے تو کھانے پینے کے لیے بھیڑ اور رمضان کے بعد عید کے دن دیکھیں گے تو ناچنے کے لیے بھیڑ اور آدمی وہاں سے قریب سے گزرے اگر پچیس ہزار کا ہے چالیس ہزار کے نیچے بجٹ نہیں ہے اس کا اتنے سارے باکس لگے ہوئے ہیں اتنا ناچ گانا اور لائٹ لگ رہی بند چالو بند چالو ہو رہی نزدیک سے جا رہا اگر آدمی اس کے تو دل ایک دھڑک رہا نہیں بھڑک رہا ایک کیا آدمی کے کپڑے کانپتے ہیں قریب سے جاتا آدمی کپڑے کاپ کیا ہے بس عید کی نماز کے لیے روکے رہتے ہیں بس عید کی جیسے نماز ہو گئی یہ دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے بےگل بچتا ہے میوزک ناچ گانا تماشے عید کے بعد پھر بے پردگی عورتوں کی گارڈنس میں اور ادھر ادھر سب طرف تماشے اللہ اور اس کے رسول کا دین مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے ایک مہینے کے لیے ہم بس اپواس رکھ کے اس کو ختم کر دیں اس کے بعد پورے دین کا ناس کریں جس کے لیے ہے. تماشا ہے یہ سوچیے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دہ فما ہے اللہ اور اس کے رسول کی طاقت زندگی کے تمام معاملات میں ہونا چاہیے تمام ایام میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یوتھ اللہ و رسول ہوں یو خل ہُ جناتن تجریم ان تحت انہار وما علیما جو کوئی فرما برداری اختیار کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ایسی جنتوں میں ہم اس کو داخل کریں گے یدخل اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جنات ایک جنت نہیں ہے کئی جنتیں ہیں کئی باغ اس کو ملیں گے کئی بار اس کو ملے گی ولیمن خاف اور مقام ارب جنتا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں ایک ایک نہیں دو ایک ہی ملی تو بہت ہے دو جنات جنتوں میں اور بھی جنتیں ہیں اس کی یہ جنت ہے وہ جنت ہے وہ جنت ہے اتنے سب جنتیں اس کی جناتین کس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اللہ کا حکم آ گیا بس ٹھیک ہے اللہ نے منع کر دیا اچھا رک گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایسا کر ٹھیک ہے کرتا ہوں منع کر دیا ٹھیک ہے نہیں کروں گا یہ جس کی زندگی میں آمادگی آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بس ختم یہ جذبہ جس میں آ جائے اس کے لیے جنت میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور فرمایا اور جو منہ مو موڑ کے نکل جائے نہیں بعد میں دیکھیں گے نہیں مانتے اس کے لیے دردناک عذاب ہے وہمیت ول یعذب عذاب الیمہ جو پیٹھ پھیر کے نکل جائے سنا ان سنا کر کے نکل جائے اللہ اس کے رسول کی بات کو اس کو بہت دردناک عذاب ہو گا یہ اللہ تعالی فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل من ابا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس امتی کے جو انکار کر دے صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ ومئی ابا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا ابن حبان کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ومئی ابا قلل الجنہ اے اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے میرے کو جنت میں نہیں جانا ہے کون بولے گا کوئی بولے گا نہیں بولے گا کوئی بھی جس کو معلوم ہے جنت کیا ہے وہ نہیں بولے گا کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا آپ نے فرمایا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس امتی کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایسے کون بولے گا ہر آدمی چاہتا ہے جنت میں جانا کون کہے گا جنت میں نہیں جانا ہے آپ نے فرمایا من اطعن دخل جن من آسانی فقت ابا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ بھائی بس آئی ہے جنت کی چلو کس کو آنے کا ہے اور بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے کنڈکٹر کیا سمجھے گا آنا ہے اس کو نہیں آنا ہے ٹن ٹن نکل گیا آپ دنیا میں بھی بس آئی کھڑی ہوئی آپ کو کیا بولے گی یعنی اترے گا آپ کو لینے کے لیے آئیے تشریف لائیے بس اس کے لیے رکی اگر واقعی تعلق تھا منزل پہ پہنچنے کا وہ کیا کرے گا آگے بڑھ کے بس میں آئے گا اتنی کوشش تو کرنی پڑے گی نا اب جو آدمی نہیں آ رہا ہے بس کے اندر وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے بس میں بیٹھے سب یہی سمجھیں گے اس کو نہیں آنے کا ہے گھر کے نہیں آ رہا ہے اس کو وہاں نہیں پہنچنا ہے اس لیے بس میں بھی نہیں آئے تو جس نے نبی کے حکم کو مانا وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے مجھ کو جنت میں جانا ہے اس لیے تو میں بس میں بیٹھ رہا ہوں نبی کی مان رہا ہوں جو نبی نے بتایا وہ کر رہا ہوں کیونکہ جنت میں جانا ہے مجھ کو جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑتی ہے اور جو آدمی نافرمانی کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے وہ اپنے عمل سے اپنی بے عملی سے کہہ رہا ہے میرے کو نہیں آنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ انسان یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ہے. مراد یہاں پر کیا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے مجھ کو نہیں جانا ہے کیونکہ اگر واقعی جانا ہوتا تو یہ وہ کرتا جو جانے کے لیے ضروری ہے جانے کے ضروری ہے تو یہاں پر یہ بخاری کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے ایک آدمی آپ کی نا کر رہا ہے تو وہ اپنا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا رہا ہے جو کہہ رہے ہم کو جنت میں نہیں جانے کا تو اس کا نام کدھر آ رہا میرے کو جنت میں نہیں جانا ہے اس لیے میں نبی کی نہیں مان رہا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان سبب ایمان اور تایات کے جذبے کے ساتھ میں یہ ہے کہ ایک آدمی نبوی علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں وہ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسلح کا طریقا یہ التم صفی، علم طریق جو آدمی علم کی تلاش میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے چل کے آ رہا ہے گاڑی پہ آ رہا ہے کیسا بھی آ رہا ہے بس میں بیٹھ کے آ رہا ہے علم کی طلب میں کوئی راستہ اختیار کرتا ہے کوئی سفر کرتا ہے چھوٹا بڑا کچھ قدم زیادہ قدم کچھ بھی, سہل اللہ, بھی. اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے پریقن جن جنت کیا راستہ جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے آسان کرتا ہے جو علم کی طلب میں راستہ چلتا ہے اس عمل کے ذریعے سے جنت اس کے لیے آسان کی جاتی ہے معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا بھی جنت میں داخل ہونے کے وسائل اور اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں جو دو بڑی چیزیں انسان کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں لے جائیں گی وہ کیا ہے شرک اور بداج تو بڑی چیزیں ہیں کہ جو امت کا عام طبقہ ان میں مبتلا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا قرآن نبی اللہ نے کیا فرمایا جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا جو شرک کرے ان شرک بل فخر ہر رم اللہ جن واہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ میں اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہانم میں ہے شرک والے کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا اور بدات کلاتن گلا اللہ وہ کل گلا ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے دو چیزیں جو جنت سے محروم کر کے جہان میں لے جاتی ہیں اور ان کا سبب کیا ہے آدمی کو معلوم ہی نہیں تو توحید کا علم حاصل کرنا سنت کا علم حاصل کرنا یہ جنت کے وسائل اور اسباب میں سے ہے اس کے لیے اگر آدمی دینی دروس میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کے لیے جنت آسان ہو رہی ہے وہ کسی حدیث کے سیکھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے اس کی طلب میں جا رہا ہے اس کے لیے آسان ہو رہا ہے دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو آدمی لے گے چلو آہ. تو وہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں دین سکھایا جاتا ہے قریب ہو دور ہو اہل علم کی تعلیمات کو قرآن و سنت کی روشنی میں لینے کے لیے کہیں جا رہا ہے جنگل بیابان میں نہیں بلکہ واقعی جہاں دین ملتا ہے وہاں جا رہا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جاتا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے عبادات کا اہتمام کرنا ابو ہریرا رضی اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ دراجات دیکھیے جنت میں داخل ہونا ایک چیز ہے لیکن جنت میں درجات بھی ہیں کتنے درجات ہیں سو یعنی سو لیول جنت کے ہیں بلڈنگ جیسے نہیں اوپر سے جا کے دیکھیے تو نیچے کا سب معلوم کیا سیم ہے ایک کالونی میں ایک بلڈنگ میں ایسا نہیں ایک مرتبے میں جو ہے وہ دوسرے مرتبے میں نہیں ہے ہر مرتبے پہ فرق کیا ہوا ہے سب سیم تو پھر مطلب کیا ہے ہر <تصفح> مرتبے میں اوپر کے مرتبے میں جو ہے وہ نیچے نہیں ہے لیکن نیچے جو ہے اس میں وہ مگن ہے کچھ ہے لیکن ان کو معلوم نہیں اوپر کیا ہے اوپر اس سے اور زیادہ اچھا ہے اس سے اوپر اور اچھا اس سے اوپر اور اچھا سو درجے جنت کے ہے اور ہر ایک کے لیے اوپن ہے کچھ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے جس کو بھی چاہیے سب سے اوپر کیا ہے الفردوس سب کے لیے اوپن ہے یعنی دنیا میں سب کے لیے موقع ہے چاہیے لو عمل کرو اس کے جیسے پہنچ جاؤ سو درجات ہیں جنت کی. تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں اللہ اب الکم اللہ خطاء کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دے تمہارے گناہوں کو مٹا دے علماء نے کہا معاف کرنا ایک الگ چیز ہے محو کرنا ایک الگ چیز ہے محو کرنا اللہ بن تمہارے اعمال نامے سے اس کو اللہ تعالی غائب کر دے کیا ہوگا نیکی گنا نیکی غالب گنا باقی ہے. نیکی غالب آئی جنت میں اللہ مط... عمل نامے میں نہیں ہو اس کے محو کرنا مٹا دینا ہوتا ہے ایسے امان کہ اس کا ایسا بھی نہیں نو... کیا تھا لیکن اللہ نے معاف کیا ارے میں نے کیا تھا ایسا وہ بھی نہیں اس میں برا عمل غائب کر دیا اللہ تعالی ما تعالیٰ اللہ خطا بھی درجات اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کے درجات کو اونچا کر کرتے درجہ بڑھ جائے اس کا پروموشن پروموشن کیا عمل ہے وہ کالو بلا یا رسول اللہ صاحب کا اللہ کا سب بتائیے, بتائیے ہم کو بتائیے کیا ہے آپ نے فرمایا دیکھیں کتنی سمپل عمل ہے لیکن کتنے مسلمان شیطان کا ایسا دھوکا دے کے رکھا ہے جس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کے درجات اونچے ہوتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اسباغ علی المکارہ جی نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کامل وضو کرنا جی ابارا موسم سردی کا جس میں آدمی کو بستر سے ہمدردی ہوتی ہے بہت چیسہ چپک جاتا ہے ہاتھ بھی باہر نکال نہیں سکتا آدمی الارم بند کرنے کے لیے بھی ہاتھ باہر نکالنے کو بہت مشکل پڑتا ہے فجر کی نماز میں خاص طور سے سب بھی ایک رہا ہے باغ ادو علی المکار تکلیف کے باوجود کراہت کے باوجود آدمی کا پورا پورا وضو کرنا برابر کلی کر رہا ہے برابر ناک میں پانی ڈال رہا ہے اور ایک دم چہرہ دھو رہا ہے تین تین بار دھو رہا ہے اچھے سے ہاتھ دھو رہا ہے ایک اچھے سے کر رہا ہے سب کچھ وضو اس باغ علی یہ الل مکار ہے وہ کسرت الخطا <الْمَسَائد> اور مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا علماء نے کہا اس کی صورتیں کیا ہیں بار بار مسجد کو جانا آنا اس کا ہو تو زیادہ قدم ہوں گے اور مسجد اگر دور بھی ہے تو چل کے جانا زیادہ قدم ہوں گے اس کی تو زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جانا وہ کثرۃ الخط ال المساجد مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جانا قدموں کی زیادتی وہ انتظار صلاح طبعت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایک نماز ہو گئی آدمی کی دل میں دوسری نماز کا خیال ہو کے اب دوسری نماز کا انتظار چلتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جس دنیا دنیا میں جاتا ہے دکان میں آدمی ایک کسٹمر کے بعد دوسرے کسٹمر کا انتظار کرتا ہے ایک نماز کے بعد دل میں دوسری نماز کی فکر آ جائے دوسری نماز کتنے بجے الارم لگایا اور برابر یاد رکھا اس کو اس کا خیال ہے ابدو اب ایک نماز باقی ہے اب اس کے بعد اگلی نماز اب اس کے بعد اگلی نماز آپ نے تین بار کہا ربات ہے یہی ربات ہے ربات کس کو کہتے ہیں اسلام کی سرحد پر اسلامی حکومت کی اسلامی مملکت کی سرحد پر اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے مسلمانوں کی اسلامی حدود کی حفاظت کے لیے پہرا دینا اپنی نیند چھوڑ کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگتے رہنا مسلسل تعینات رہنا آپ نے فرمائی یہ یہ, یہ بات ہے یہ ری بات ہے یہ ری بات ہے کہ ایک آدمی یعنی پابندی سے وضو کرے کراہت ہے پھر بھی کر رہا ہے اور قدم اٹھا اٹھا کے مسجد کی طرف جائے نماز پڑھے فرض نمازوں کے اہتمام کرے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرے یہی رباج ہے کیونکہ یہ تو سال بھر ہے یہ سال بھر آدمی کر سکتا ہے یہ اپنے آپ کو ہر وقت ریڈی رکھنے کے معنی میں اپنے آپ کو رب رباط کیا ہے رب کا مطلب ہوتا باندھنا اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا کھلا نہیں چھوڑ دینا بے فکر نہیں ہو جانا بلکہ ہر وقت فکر میں رہنا ہر وقت مجاہدے میں رہنا ہر وقت مجاہدے میں رہنا قدالک مر اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو اعمال کا اہتمام وضو ہے نماز ہے مسجد کا اہتمام ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا فل جنت تمام تو ابواب جنت میں آٹھ دروازے ہی ہیں فیح بابل یوسما اریام اس میں دروازہ ہے جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے لا الصائمون اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں ہیں جنت میں داخلے کے لیے روزہ ہے نفل روزے آدمی اہتمام کر سکتا ہے فرض تو گئے نفل کا اہتمام کر سکتا مہینے میں تین روزے تیرہ چودہ پندرہ پیر جمعرات یا اس کے علاوہ جب بھی آدمی چاہے روزے رکھ سکتا ہے اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا الحج المبرور لزا حج مبرور ایسا حج جو مقبول ہو یعنی اس میں کوئی ایسا عمل نہ کیا گیا ہو جس سے حج رد ہو جاتا ہے اس میں بے حیائی کا کام نہیں جھگڑے پساد نہیں ریا کاری نہیں بے نہیں اس کے اندر اپنے آپ کو آدمی بچا کے پورا حج کرے تو آپ یہ مقبول حج ہے حج مبرور آپ فرماتے جنت کے سوا اس کا کوئی اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جنت سے کمتر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے لے صلاح جزا ان ال الجنت جنت کے سوا اس کی کوئی جزا نہیں ہے اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے تو جنت کے لیے عبادتی ہی آماد ہیں نماز ہے روزہ ہے اور اسی طرح سے حج ہے اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی امال ہیں جو عبا ذکر ہے دعا ہے تلاوت ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں جنت کے لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی کہ اپنا عقیدہ تو اب ایک دم کٹاخٹ ہے ابھی جھٹ پٹ جنتی اپنے لیے یہ کیا ہے یہ سب ہے تو آدمی اپنی زندگی عقیدے کی حفاظت امال سے ہے ایمان کیسے ہوگا عمل سے عمل چھوٹے گا ایمان کمزور ہوگا تو ایمان ایسا نہیں کہ بالکل ہاں چلو یہ بن گیا ابھی اس کو رکھ دو ابھی ہو گیا ایمان ایسا ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو جیسا عمل ہوگا اس کا اثر ایمان پر پڑے گا اس لیے عمل ایمان کی حفاظت ہے عمل ایمان کی تقویت ہے تو عمل سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق توفیقدہ فرمائیں اور عقید اور امال دونوں کے صحیح کرنے اور قوی کرنے کی ہم سب کو توفیق توفیقدہ فرمائیں مزید کچھ اور چیزیں بھی ہیں اگلے دروس میں انشاءاللہ شاء اللہ ہم ان کو دیکھیں گے قولی القلیح وسطی اللہ علی و رقم